یا اوین آمن اے ایمان والوں ادا تداینتم یون تم الا اجلم مسما جب آپس میں قرض کا, کا معاملہ ہو اجلم مسمہ مقررہ مدت تک کسی کو قرض دے رہے ہو اور رقم معقول رقم ہو اور ایک مدت تک قرض دے رہے ہو تو بغیر شرم ارجھے جی جب کے فخو فخو کے مانا پس تم اس قرض کو لکھ لو یہاں پر اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو قرض لینے والا ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا کہ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں اسے سمجھانا چاہیے کہ یہ لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور یہ مستحب ہے تو ہم اس مستحب پر عمل کریں برکتیں ہوں گی آپ کو بھی فائدہ ہے مجھے بھی فائدہ ہے کہیں میں بھول نہ جاؤں کہیں آپ نہ بھول جائیں وقت کا چاہیے کہ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور ٹھیک ٹھیک لکھے کما کاتب <اللَّه> کو جیسا اللہ نے لکھنا سکھایا تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو ہاں اگر مصروف ہو تو وہ کہہ سکتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد لکھ دوں گا وہ اس پر اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے فل یق تب چاہیے کہ وہ لکھے ول یوم علیہ سوال یہ کہ لکھوائے کون تو قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا اور چاہیے کہ مقروض لکھوائے جس پر حق آتا ہے وہ لکھوائے تاکہ مقروض کو یاد رہے کہ میں نے اتنا قرضہ لیا ہے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے میری توجہ نہیں تھی تم نے تو کچھ اور لکھوا دیا ہے میں نے اتنا قرضہ تھوڑی لیا ہے ول یتق اللہ ربا اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے بولا یب خسمن حشی اور پورا پورا ٹھیک لکھوائے اس سے کسی چیز کو کم نہ کرے حق کو سفی ہن بس اگر جو مقروض ہے جس پر حق آتا ہے وہ سفی ہو یعنی نادان ہو بولنے کا فن نہ ہو وہ لکھوا نہ سکتا ہو یہ اسٹیٹمنٹ وہ بنوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو او دن یا کمزور ہو او لا یس کا یا اسے لکھوانا نہ آتا ہو لکھوا نہ سکتا ہو کوئی بھی صورت ہو فل یوم لو <بِالْعَدْل> تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے بس تشہید شہید مر اور تم دو گواہ مقرر کر لو مردوں میں سے دیکھیے جب قرض لینے کے لیے کوئی آتا ہے تو اتنا میٹھا بنتا ہے کہ انسان اندھا اعتماد کر لیتا ہے لیکن جب قرض واپس لینے کی باری آتی ہے تو وہی میٹھا شخص بڑا ظالم بن جاتا ہے بسا اوقات انکار کر لیتا ہے تو ہمیں شرم و کے بغیر ایک قاعدہ مقرر کر لیں کہ جب قرآن مجید فقان حمید نے یہ مستحق حکم دیا تو ہمیں مستحق پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ شاء قرآن کے حکم پر عمل کریں گے برکتیں فعلم یقہ رج اور اگر دو مرد گواہ نہ مل سکیں رونی تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناؤ دو عورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت آگے بیان ہو رہی ہے قرآن وزیر فخان حمید نے فرمایا جس سے تم راضی ہو اسے گواہ بنا لو ان تو دو عورتوں کو گواہ بنانے کی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک بھول جائے فت زکرا الْأُخْرَى تو دوسری پہلی کو یاد دلا دے یہ حکمت ہے عورتوں میں بھولنے کا مرض مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے ولا یا بس شہدا ایزاماد اور گوا, گواہی دینے سے انکار نہ کرے ایزامہ دو جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے گواہوں کو تحفظ ادا کرے اگر گواہ کو تحفظ نہیں اور جان کا خطرہ ہو اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کورٹ میں نہ آئے تو اس کا حکم دوسرا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسلامی گورنمنٹ قائم کرے اور ایسا ماحول پیدا کرے کہ گواہ آزادی کے ساتھ گواہی دے سکے ولا تس امو ان تکو سغیرن اور کبیرن الا اجلی اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو صغیرا چاہے قرض چھوٹا ہو او کبیرن چاہے بڑا ہو الہ اجلی جب ایک مدت تک قرض کا لین دین ہو تو سستی نہ کرو لکھ لیا کرو عند اللہ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے وہ اقوام شہادہ اور گواہی زیادہ قائم کرنے والا ہے وہ ادنا اللہ ترتابو اور یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم آپس میں شک میں مبتلا نہ ہو اس طرح مضبوط کام کرو گے تو شک میں مبتلا نہیں ہوگی اللہ تجارت رو نہا بے نکم مگر وہ بزنس کہ جو تم روز مرہ کرتے ہو اور روزانہ تدی رو نہا وہ گھومتا رہتا ہے تمہارے درمیان تو بار بار لکھنا پھر اس کو ضائع کرنا پھر لکھنا سگنیچر کرانا ایک بڑا مشکل امر ہے تو فرمائیں فلحی ص علی کم جنا اللہ تک تباہ پھر تم پر کوئی حرج نہیں تم سودا کرو تو گواہ مقرر کر لیا کرو معمولی سودا ہو تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر سودے کی مقدار زیادہ ہو تو قرآن مجید فقان امین نے حکم دیا یہ مستحب ہے کہ سودا کرتے وقت دو مسلمانوں کو گواہ بنا لیا جائے ولا یو دو شہید لکھنے والے کو بھی تکلیف نہ دی جائے اور گواہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے یعنی لکھنے والے کو بغیر اجرت کے لکھنے پر مجبور نہ کیا جائے اور گواہ کو زبردستی سچی گواہی سے نہ روکا جائے وہ ان اور اگر تم ایسا کرو نہ کم بھی بس بے شک یہ تمہارا گناہ ہے و اتقوا الله اور اللہ سے ڈرو وہ يعلمكم الله اللہ تمہیں سکھاتا ہے والله بكل شيء عليم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے و ان کنتم على سفر اور اگر تم سفر میں ہو ولم تجدوا كاتبا اور تمہارے پاس لکھنے والا کوئی نہ ہو پھر کیا کرو فريهان مقبوضہ تو کوئی چیز گروی رکھ دو اس کے قبضے میں دے دو اب گروی رکھنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو صورت یہ ہے کہ جتنا قرضہ لیا اسی کی مقدار کوئی چیز گروی رکھوا دی اس کا تو فائدہ آپ کو ظاہری طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے قرضہ واپس کرے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر سفر کے دوران اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہی نہ ہو تو وہ معمولی سی چیز بھی گروی رکھوا دے مثلاً گھڑی گروی رکھوا دے اور قرضہ حاصل کر لے یہ فائدہ کیا ہوگا یہ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر قرضہ لینے والے کو شیطان نے بلا دیا تو اسے گھڑی دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا دیکھو یہ تمہاری گھڑی ہے یاد کرو تم نے گھڑی مجھے کیوں دی تھی تو اسے مجبور ہو کر اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس موقع پر اگر ہو سکے تو دو گواہ بھی مقرر کیے جائیں فائن امین بہاد بادن فل ندی تو مینا امانت پھر جب تمہیں ایک دوسرے سے امن حاصل ہو جائے تو چاہیے کہ امانت واپس کر دی جائے یعنی جب قرضہ واپس ہو جائے تو امانت واپس کی جائے امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا جرم ہے بلکہ امانت جسے رکھوائی گئی وہ رکھوانے والے کی اجازت کے بغیر اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا مثلا کسی نے ایک ہزار روپیہ ہمیں امانت رکھوایا تو ہم نے استعمال کر لیا اور دوسرے ہزار روپئے اس کو بعد میں دے دیے تو یہ اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے یہ قاعدہ یاد رکھیں ول تق اللہ ربا اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے وَلَا تک تو شہادا اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ وہ اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا فعن ہو آسم قلب بے شک اس کا دل گناگار ہے عالیم اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب جاننے والا ہے